تیسری صنعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو لوگوں سے کہے کہ خاموش ہو جاؤ تو تحقیق تو نے اپنی جان پر لغف کام کیا حدیث نمبر اٹھائیس سو چار مسند احمد